ڈبل ڈاٹ کا بِنَاسِي يَدْعُو بِشَرِيكٍ مِنْ شَرّ في فِيهِ حَقَّهُ مِنْ شَرّ لِيَعْذُرُهُ مِنْ شَرّ وَيَغْفِرُ لَهُ مِنْ شَرّ لَا نَشْهَدُ إِلَّا أَنَّهُ شَاءَ اللَّهُ رَبُّ الْعَالَمِينَ أَشْهَدُ أَن لَّا إِلَهَ إِلَّا أرسله بالحق بشير ونذيرا وداعي أنه لله بإذنه والسراجا صلى الله تعالى عليه وعلى أله وعلى أصحابه فبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا أما عباد سرعوذ بشاهد من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم المال والبنون زينة الحياة الدنيا والباقية السالحات خير عند ربك ثوابا وخير أملا ويوم نسير الجبال وترى الأرض بارسة وحشرناه فلم نغادر منهم أحدا وعرضوا على ربك صفا د قج ثممونونه كما قلَقناكمم ثم او وَلا مرض م هل ننجعل لُم موعده وَقاللَ النبيصللَّ الله بذ عليه عليه وسلمم إنَِّكمم ل تمونتونُونَ كما ما تنممون ُبعتونونَ كما تطب ثمم إنَِّ حال جَّ بدا او ل بھائی اور دوستوں اللہ کا پیغام ہے اپنے بندوں کے نام جو قرآن اللہ کا پیغام ہے آسمان کی کتاب آسمان کا علم لا رئی لا شک مسمت کلیمت و, و عدلا جو مکمل کامل اکمل صدق کو حمانت و دیانت و عدل پر کھلا دعا ناموبدل کے نا ناقابل تبدیل نا قابل تغیر افسیر الكتاب کھلا ہوا واضح وقت مت آیات ہو تو مضبوط ابھی مزید اس کی پیغام حیات یہ من اس بات من بین ممبین ولا من خلف اس میں کوئی غلط چیز شامل نہیں ہو سکتا اس میں کوئی غلط چیز شامل کر نہیں سکتا اسے کوئی بدل نہیں سکتا یہ ناقابل تبدیل ہے کوئی اسے بدلنا چاہے یہ بدل نہیں سکتا کوئی چیز داخل کرنا چاہے کر نہیں سکتا ہاں یہ پیغام ہے بلاؤ پیغام ہے بلاؤ پہنچانے کے لیے ان کو لنڈا پوری دنیا کے انسانوں کو یہ پیغام پہنچانے کے لیے اللہ تعالیٰ نے آسمان سے اتارا ہے اس پیغام کا خلاصہ کیا ہے سارے آسمان کا خلاصہ سارے آسمانی علم کا خلاصہ وہ اللہ کا قرآن ہے سارے قرآن کا خلاصہ صورت فاتحہ ہے اور صورت فاتحہ کا خلاصہ ہی یا گناہد وہی یا نستعین ہے چاروں آسمانی کتابیں اور جتنے چھوٹے چھوٹے کتاب تھے اور جتنے انبیاء پر وحی آئی اس سب کا خلاصہ ایک جملہ ہے اس دنیا میں آنے کا موضوع اور مقصد یہ دنیا نہیں یہ گزرگاہ ہے یہ راہ گزر ہے میں مسافر مو... ہوں آپ مسافر ہیں منزل آگے ہے ٹھکانہ آگے ہے اس سے گزر جانا ہے یہاں آئے کیوں ہے کہ یا گانا وہی یا گانا صرف اللہ کو راضی کرنے اس کی گندگی کرنے اس کو منانے اور اپنی ضرورت اللہ کو مانگنا بھی بندگی میں شامل ہے اللہ کو اپنی ضرورتیں بتانا بھی بندگی میں شامل ہے اللہ کو منانے میں صرف بندگی نہیں صرف نماز روزہ کا اعتقاد نہیں اللہ کو منانے میں مانگنا بھی شامل ہے جو اللہ سے نہیں مانگتے اللہ ان سے ناراض ہو جاتا ہے جو اللہ سے مانگتے ہیں اللہ ان سے خوش ہوتا ہے بہت سے دوست وہ نادانی میں کہتے ہیں ہمیں تو جن بھی نہیں چاہیے ہمیں, ہمیں تو صرف اللہ چاہیے یہ بہت نادانی کا بول ہے آپ میرے مہمان بنو میں آپ کے سامنے کھانا رکھوں اور آپ میرا کھانا بنا دو تو تم نے میری عزت کی یا بے, بے اکرانی کی یہ میری توہین ہے یہ میری عزت ہے یہ میرا احترام ہے یہ میری ذلت ہے کہ میرے گھر میں مہمان ہے بنے نہیں, نہیں مجھے تیرا کھانا نہیں چاہیے میں بس تمہیں ملنے آیا ہوں تو اس نے مجھے عزت نہیں دی اس نے مجھے ذلیل کیا ہے ذرا اللہ ایک ہزار آیات اتارتا ہے جنت اور جہنم کے بارے میں کہتا ہے یہ میرا مہمان خانہ ہے اس کی طلب کرو اس کی مہربانی مجھ سے مانگو اور اس میں اکرام مجھ سے مانگو اور میں کہوں مجھے تیرا اکرام نہیں چاہیے یہ اللہ کے اکرام کی توہین ہے ہم تو موقع مانگنا ہماری بندگی ہے اکوا مفتہ مانگنا ہماری بندگی ہے مانگنا ہماری عبادت ہے ایک یہ چیز مانگنا جوتے کا چسمہ ٹوٹے مانگو نمک نہیں ہے مانگو اللہ رابع بسر تو لہن کتنی بڑی خاتون ہے کتنا بڑا مقام ہے کچھ آڈی پکانے دیکھا تو پیاز نہیں ہے وہ کہتی میں اب پیاز جا مانگو. میں تو اللہ سے بڑے تعلق والی ہوں چلے بھول اللہ ميرے تو پيز ہی کوئی نہیں ہے اللہ نے والا بھی کوئی نہیں ہے تو کوئی پيز کا تو بندوبست فرما ہم جو پياز كے محتاج ہے يہ كيسے بيوقوف ہے جو کہتے ہیں جن كى نہيں چاہيے يہ اخلاص ایسا اخلاص اللہ کو نہیں چاہيے جو ہمارے نادان تبلیغ والے بولتے رہ جاتے ہیں یہ وہ خلاص نہیں ہے جو اللہ کے نبی نے بتایا ہو اور اللہ کے رسول نے جو بتایا ہے رابعہ بصری کہتے یا اللہ پیاز کوئی نہیں ہے ایک چھیل میں کہیں سے پیاز کو چپٹا مارا تھا اور وہ اڑتی ہوئی جا رہی تھی ادھر رابعہ نے کہا یا اللہ پیاز کوئی نہیں ادھر وہ اس کے اوپر سے گزری تو اس کے پنجے ڈھیلے ہو گئے اور پیاز اس کے پنجوں سے نیرا اور سیدھا رابعہ کی چنگی میں آگے گرا بلے میری بندی تیرا خامد مر چکا ہے اور تیرا خدمت والوں کو پیاز ڈال دیا وہ ہم تو پیاز کے بھی موت آ جائیں کہ کیسے نازانوں کے بعد ہمیں شہر بنوائے مانگو مانگو مانگنا بہت بڑی گندگی ہے تو یہ مانگیں گے اور کسی سے نہیں اور کسی سے نہیں صرف اللہ کو راضی کرنا یہ زندگی کی منزل ہے میرا اللہ مجھ سے راضی ہو گیا میں کام رہا ہوں زندہ رہ کر بھی اور گلے لگا کر بھی عزت میں بھی سلت میں بھی بلندوں میں بھی کشتی میں بھی ہر حال میں اگر میرا اللہ مجھے مل چکا ہے تو میرا کام بن گیا اگر اللہ مجھ سے ناراض ہے گیا آئیو اس اللہ کو راضی کرو اس کے ہاتھ میں ساری ہی کائنات ہے جو زمین سے لے کر آسمان تک اشرق سے لے کر مرو پشمان سے جنوب لوگ تک وہ سارے عالم میں اور عالم میں کس اور عالم میں روحانی اور آل میں مادی اور عالمین سارے عالمین کا خالق بھی ہے ماہر بھی ہے مصور بھی ہے بھی ہے ہےب بھی ہے محین بھی ہے مطبر بھی ہے بھی ہے کسی کے مشورے کا محتاج نہیں لشکروں کا محتاج نہیں تدبیر کے لیے کسی مشاور کسی مجلس کا محتاج نہیں اس اللہ کو اپنی منزل بناؤ ساری مخلوق اللہ کے سامنے یہ ایسی ہے یہ قائد ساری مخلوق کا پھول کھولتی ہے مخلوق صرف مچھر تو نہیں کہتے جبریں بھی مخلوق ہے صرف بیا سلائی کو نہیں کہتے جہن بھی, بھی مخلوق ہے اور صرف ایک باغیچے اور انچک ہونی کہتے جنت بھی مخلوق ہے اور فرشتے بھی مخلوق ہیں اور جہنم بھی مخلوق ہے اور عرش بھی مخلوق ہے اور لوگ بھی مخلوق ہے اور قلم بھی مخلوق ہے جبری جو بھی مخلوق ہیں اسرافیل و بھی مخلوق ہیں ساتھ آسمان پہ برشرے بھی مخلوق ہوا کے چکر بگولی مخلوق سمندر کے جوار کھا کے و جذر یہ مخلوق شیر تھارنے والے تھارنے والے ہانسی چنگارنے والے سانپ سنگارنے والے یہ سب مخلوق کہیں پانی کا تکرا اور اٹھتا ہوا دریہ اور گرتی ہوئی بارش یہ سب مخلوق کہیں سونے چاندی کا ڈے لوہے تانبے پیتل کے ڈھیر یہ سب حق لوگ کہیں چھوٹی کی شوری اور بڑا ایڈم پن یہ سب حق ہیں خالص اللہ خالہ تب الرشی مقدر ہو تقدیر وہ ہر چیز سے پہلے وہ ہر چیز کے بعد وہ ہر چیز کے اوپر وہ ہر چیز سے چکا ہر چیز سے غالب ہر چیز سے اول ہر چیز کا آخر ہر چیز سے بالا ہر چیز سے واسل ہر شے اس کے سامنے کوئی شاید کبائے نہیں کوئی شاید ثالم نہ ہو کوئی شاید نقصان نہ پہنچائے کوئی شاید نفع نہ پہنچائے کسی شے کا موقع نہ ہو کوئی شہر کی ضرورت نہ ہو قبل كل شيء وبعد كل شيء وفوق كل شيء ودون كل شيء ولا يلقه شيء ولا ينفظ شيء ولا يزره شيء وقالك كل شيء ومالك كل شيء ورازك كل شيء مسذر كل شيء وقادر على كل شيء وقالب على كل شيء وقال على كل شيء ومstك مثله شيء فهو الصميم البصير بار الشيء اللہ کے سروا مخلوق مخلوق میری جیب کا پیسہ تمہاری جیب کا پیسہ اس, کی، اس کی کے سنوالک کے انداز اس کا تخت اور تاج اس کے جلوے اس کی طاقت اس کا گمنڈ اس کا ضرور اس کا فکر اس کی بستی اس کی جنت اس کی بیماری یہ سب مخلوق ہے مخلوق کیا ہے پھر اللہ کہتا ہے لا ان ضر ولا نفع ولا لگو نوتن ولا حیاتن ولا نشور مخلوط اپنی تاک میں فیصاب والو نہ نقصان دے سکتے ہیں نہ نفع پہنچا سکتی ہے نہ یہ زندگی کے مالک ہیں نہ یہ موت کے مالک ہیں نام ملکوں کو زندہ کرنے کی طاقت رکھتے ہیں مخلوق اللہ پانچ طرح سے نفی فرمائی ہے نقصان نہیں پہنچا سکتے شہر نے وہ کھولا نقصان نہیں پہنچا سکتا سانپ کی کارا نقصان نہیں پہنچا سکتا پھر کڑی بڑی موجیں پاگل ہو گئی بے رقام ہو گئی نقصان نہیں پہنچا سکتی نقصان نہیں پہنچا سکتی آسمان سے بجلیاں کی نقصان نہیں پہنچا سکتی زمینی پہاڑ نفز رہی سے بنے نقصان نہیں پہنچا سکتے नहीं نئی نئی نئی نئی فورک اور گمرٹ آئے دشمن ہتھیاروں کے ساتھ چڑھائے تفنگ لے کر آئے اور سارے راکٹ لے کر آئے نقصان نہیں پہنچا سکتے نقصان نہیں پہنچا سکتے نقصان دینے کی طاقت اللہ کے ہاتھ میں ہے اللہ کے ہاتھ میں ہے اللہ کے ہاتھ میں ہے اللہ کے ہاتھ میں ہے نشہ نہیں دے سکتے سونے شانی پیٹر نشا نہیں دے سکتے لہر آتے ہوئے شیر نشا نہیں پہنچا سکتے چاروں طرف لا لشکر دکھا کے نفا نہیں پہنچا سکتے تخت تاج نفا نہیں پہنچا سکتا قورت اور طاقت اور صحت نفا نہیں پہنچا سکتے افراد صحت دو نہیں پہنچا سکتی ساری جھیل کے خزانے میرے ہاتھ میں نفا نہیں پہنچا سکتے زمین آسمان کے خزانے میرے ہاتھ میں نفا نہیں پہنچا سکتے کائنات میرے سامنے سب لوگوں نفا پہنچا سکتی نفع. نقصان لا يم يقول لأن تسري ضررا ولا نقصان نقصان في شكل نقصان فنشاطي. في فنشاطي نقصان في فنشاطي ولا يم يكون ملغا يمارك مالكني ولا حياة يزندك مالكني ولا نشورة गलियों पे खुसी का करनी दिखाा नहीं रखते ये तो खुद बने रूप हैं आ यकदूल नशान और वही यक लहु ये कैसा सुख बनी हवाओं से बस्ताती सोई सोना अल्लाह ने बनाया जमीन انت ملک کو ملک اللہ نے بنایا شکریہ پرواز انجانے دی اور اللہ نے مقرر فرمایا اسراکیل کے ہاتھ میں اللہ نے پکڑا ایک خزانوں پہ اللہ نے مقرر فرمایا وشت میں دورانیت اللہ نے رکھی میرے اندر ماضیت اللہ نے رکھی آنکھوں میں دور اللہ نے کرایا سیکھ میں ہوش بدت میں اللہ بنانے كن نجود اللا فناني ولا كون من نهب اللا فناني ولا ظلينك عموار قرش اللا فناني ولا وان ارض طرشناها فنعمل ما حزنه وان كل شيء ما خلقنا فلجين لعلكم تذكرون عصمان كطاني لعليك قبر انه سببنا ليا عصب ثمين كططن لعليك امر ثم شفاقنا الارض شفا وزل سخينو كنجن لعليك امر فانتماسي خاف حقا معنى وطبعا سنتورا ونحل لحظات ضوءا فاشك يا اصبر فصار لكم انعامكم يا سار الكثار دخلوا القهر ام جو شفاها ترطا لا يظنون لان قشهي میں شاعر تو اپنی بیماری سے بہت سمجھا ہوں میں بہت سا قرآن اپنی بیماری سے سمجھا ہوں جو تصویر پڑھ کے پڑھا پڑ کے نہیں وہ شاعری پڑھ کے پڑھا کے نہیں موت کے چر پر لیٹ کے میں سمجھا ہوں میرے اوپر نقصان کی شکل آئی اور موت کے اوپر موت کے اوپر شایا مجھے ماسوس ہو رہا ہے اور نو ڈاکٹر کھڑے ہوئے سب کے چہروں پر مایوسی ہے میرا سگا بھائی دل کا ڈاکٹر ہے اس کا چہرہ اتنا ویران کہ میں نے زندگی میں ایسا ویران چہرہ اس کا نہیں دیکھا اور سب سب ایک مجھے تسلی دینے والے نہیں ہے کہ مریض کو تسلی دینا ڈاکٹر کی ذمہ ہے چاہے مر بھی رہا ہو بھی تسلی دینا یہ میڈیکل سائنس کا قانون ہے لیکن سارے ڈاکٹر اتنے سہمے ہوئے تھے کہ کسی ایک میرے بھائی نے بھی انہیں قبول نہیں سنایا ہو جائے گی ٹھیک ہو جائے گا سب پیشن لا تھا اور سب موت کا انتظار کر رہے ہیں کیا تو شخص کو سارے زمین کو دل کا ایسا دورہ پڑا ہے جس میں لوگ نہیں بچتے مر جاتے ہیں تو کھڑیوں کی ٹک ٹک پر وہ میری زندگی کو پلوڑے کی طرح کرتا ہوا سننے معذوس کر رہے ہیں لیکن آسمان والے نے کہا جے یونگ میان خوشح نقصان نہیں پہنچا سکتے جب تک ہل نہ چاہے میں پیار کہا کرتا تھا لوگ کہتے ہیں میں ہر مرتے مرتے بچا تو بھائی بچتے بچتے مر جاؤ گے یہ میرے اوپر تی گئی میں مرتے مرتے بچا اور بچتے بچتے مر ہی جاؤں گا کب تک کوئی جیا ہے اور کب تک کوئی جیتا ہے آخر تو موت ہی کے مقدر میں جیت ہے اور زندگی کے نصیب میں ہار ہے یہ یکطرفہ فیصلہ ہے کہ موت نے جیتنا ہے زندگی نے ہارنا ہے پھر میں یہ کہا کرتا تھا کہ لوگ میں موت کے روح سے نکلا موت کے روح سے بچ کر آیا اس نے کہا کرتا تھا کھولا ہی نہیں تھا جب وہ منہ کھولتی ہے تو پھر کوئی نہیں اس سے نکل پاتا ویر کا پتہ رہا سنی بکل مجل یا تو پھر کوئی چھٹ کر نہیں آیا اس نے منہ کھولا ہی نہیں تھا جب وہ کھول لیتی ہے تو پھر اس نچھ نکلتا نہیں ہے وہ اندر ہی جاتا, جاتا ہے. ہے وہ آگے ہی جاتا ہے جو سارے میرے جملے میرے اوپر اس وقت فٹ آ رہے تھے پھر میں ایک بات کہا کرتا تھا کہ ریاضی کا قانون ہے کہ بڑے سے بڑے عدد کو صفر سے ضرب دو تو نتیجہ صفر ہو جاتا ہے سو ضرب صفر صفر ہزار لاکھ کروڑ ارب شرب ذرب صفر صفر تو یہی قانون ہے زندگی میں بھی کہ جب زندگی موت سے زرم کھاتی ہے تو صفر پرواز بلند یا پھر عزت کے ذریعہ شہرت کا گولنج آفت کے دل محبت کی نفرت خزانے یا فخر گرم موت صفر سکندر اعظم گرم موت صفر چنگیر خان گرم موت صفر چمار گرم موت صفر تمہار گرم موت صفر بادشاہ گرم موت شفر مغل آزم گرم موت شخر سفر خانہ گرم موت شخر شفر شخر مہینہ خاندان گرم موت شخر عثمانی خاندان درگ گرم موت شخر صلافت عمریا گرم موت شخر خلافت آداد درم موت شخر انگریز کا اقتدار درم موت شخر شفر خان ہمارا جو بجا کر نکارا کیا بدیا نہیں دوری پندرہ کر تارا کیا گندو چال موٹ مٹر کیا آس دنگارا تو پڑا رہ جائے گا چلے گا بنجارا اس شہر کی حالت میں شرف پڑا پاپڑا اس وقت موت کے فکر پر اس کی حقیقت نظر آ رہی تھی کہ ہاں, ہاں اب اگر ضرم موت ہے تو میری شہرت میرے لیے لوگوں کی واہ واہ میرے لیے لوگوں کا استقبال آج صفر میری زمین جائیداد ضرم موت صفر میری اولاد ہے آیا میری بچے ضرور موت صفر میرے سنگی میرے ساتھ بھی ضرم موت صفر آج میں شفر ہوں آج میرا کوئی ہی نہیں ہے جو مجھے بچا سکے اور مجھے اس وقت نہ بیوی یاد تھی نہ بچے یاد تھے نہ شہزادی یاد تھے نہ کاروبار یاد تھا یہ ضرور خوف تھا کہ میں اب اللہ کے سامنے اگر پیش ہوتا ہوں تو میرا کیا بنے گا اور ایک حسرت تھی ایک حسرت تھی کہ میری زندگی کی وہ گھڑیاں جو میری نفرت میں گزر گئی کاش کو نہ گزری ہوتی کاش میں نے وہ وقت غفرت میں نہ گزارا ہوتا تو میں آج اس کا بھی نفع میرے بھائیو بھائی میاں جگر جیرے کی جانے جو جانے جو مرتا ہو یہ حال تم نہیں سمجھ سکتے ہو چالیس سال سے میں تبلیغ میں ہوں میں نے چالیس سال میں صرف چار مہینے دنیا کا کام کیا ہے اس کے علاوہ میں نے کبھی زندگی میں دنیا کا کام نہیں کیا چار مہینے انیس سو اور چوراسی میں میں نے کپاٹ اپنے گھر کی تاز کروائی تھی مجھے آئیڈ سے بیماری کی چھٹی ملی اور میں چار مہینے کر رہا ذرا فراغت میں وقت نہیں था تھا تو میں نے آپ سے اجازت لے کر کہ مجھے اس دفعہ آپ کی اجازت دے میں زمین سنبھالوں چار مہینے میں نے زمین کاشت کروائی کپات کی کاشت اس کے علاوہ میں نے زندگی بھر دنیا کے کاروبار میں اپنے آپ کچھ نہیں لگایا پر دنیا نے مجھے ہمیشہ سوکھا دیا ان پانچ گھنٹوں میں میرے اوپر دنیا کی حقیقت ہوئی کہ یہ ہے یہ بنگلے یہ فیکٹریاں یہ منڈیاں یہ بازار یہ کتنا بڑا دھوکہ ہے یہ کتنا بڑا فراڈ ہے اب میری روح اگر نکلتی ہے تو میرے ہاتھ میں کچھ نہیں ہے سوائے اس عمل کے جو اللہ کو راضی کرنے کی یہ کیا اگر وہ کبول ہے تو کام بن گیا اور وہ مردو رہے کہ جو لوگ مشہور ہو جاتے ہیں جن کی دنیا کی نسبت سے وہ نہیں اخلاق کا دعویٰ کرنا ناممکن ہو جاتا ہے جو کوم نام ہے وہ بھی اخلاق کا دعویٰ نہیں کر سکتا تو جو مشہور ہے تم کہاں سے اخلاف کا دعویٰ کرے گا جو ہزاروں انسانوں کے سامنے بیٹھتا ہو وہ یہ نہیں کہہ سکتا میں اللہ کی لیے کر رہا ہوں پھر وہ پڑا کرے گا کہ دبے تبلیغ والے نازام کہتے ہیں ہم اللہ کے لیے کرتے ہیں نہ کہا کرو ڈالے اللہ کو ناپسند ہیں ڈالے اللہ کو ناپسند ہیں ڈالے اللہ کو ناپسند ہیں ستم صحابہ کے بارے میں ایسا ہے اپنے من لفاق کرتے تھے کہ کہیں میں مناسب تو نہیں کیوں میں مناسب تو نہیں کیوں میں میرے اندر مناسب عمر کیسا میرے پاس کوئی نہ بھی ہوتا تو عمر ہوتا سارے صحابہ مرید اور ایک مراد وہ عمر بن خطاب سارے صحابہ طارف اور ایک مضریف وہ عمر بن خطاب اور وہ اوزائفہ سے پوچھتے ہیں اوزائفہ میرا نام کہیں منافقوں میں تو نہیں ہے کہ جیفا کونے منافقوں کے نام بتائے ہوئے تھے تو یہ چار مہینے لگا کر کے میں اللہ کے لیے کرتا ہوں بھائی اتنا بڑا دعویٰ نہ کرو نہ کرو اپنے پر منافقہ کل کر رکھو ہمیشہ کون سا عمل اللہ کب مردود کر دے کب ٹھکرا دے مجھے نہیں چاہیے مجھے نہیں چاہیے شیب شب کا رسول اللہ اوب نے کہا یا رسول اللہ گوی ہو گئے اوب کرنے کا یار گوی ہو گئے شیبت سورت رود حوا حوا حوا. مجھے سورہ الدود اور جیسی صورتوں نے بوڑھا کر دیا تو وقت عمر کا اس آیت نے مجھے پورا کر دیا کہ میرا اللہ کہہ رہا ہے میرے سامنے میرے کھڑا ہو جیسے کھڑا ہونے کا حق ہے تو پتہ نہیں وہ حق ادا ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا تو میں کیسے کہ اللہ کے لیے کرتا ہوں میں اللہ کے لیے کرتا ہوں یہ دل میں کہا کرو زبان سے ایسے ڈالے نہ کروں اللہ کو زیادہ پسند نہیں ہے لا موت نے شکل بنائی بیماری نے موت کے دروازے پر دستک طبیب, طبیب ڈاکٹر نے کہا اب ہمارے ہاتھ میں نہیں میرے سگے بھائی نے کہا اب ہمارے ہاتھ میں کچھ نہیں ہے اللہ خوش کرے تو کرے اور اللہ تو ہر وقت کرتا ہے اور جو چاہتا کرتا ہے اسے کوئی پوچھ سکتا ہے زندگی میں موت میں زندگی موت کے ٹھہر پر ابراہیم زندہ کٹر میں دکھایا کہ نہیں دکھایا مشریل کے پیٹ میں یونہ ہے کر کے دکھایا کہ نہیں دکھایا سوری کے نیچے اسماعیل کی گردت سلامت ہے بچا کے دکھایا کہ نہیں دکھایا عن يوسف الفاركي بن اسماعيل كوخردي دخايا كني ديخايا ذنرات يوم الظرك الشحن فالليالي غدا في شحن ام غرامي غدا في شحن فليالي الالات ربكم ماك صبر صار موت الاطاحان وعلل قلبي رقصان النافخ عطار النافخ عطار دور بھی میرے اللہ کی شرکت ہے نقصان کے فیصلے اللہ لاتا ہے نقصے کے فیصلے اللہ لاتا ہے لیکن موت نے شکل بنائی میں نے اپنے آپ کو تیار کرنے میں کیا ہم سب کا نقصان فراہم ہے ساکستان میں مسلسل مانگتا اللہ اگر میرا وقت پورا ہو چکا ہے تو میری بخشش کروا اور اگر میری موت باقی ہے تو مجھے معلومی سے بچا لے کہ یہ دل کی بیماری ایسی ہے اگر یہ تھکا دے تو اس کے بعد آدمی ممبر بھی نہیں بڑھ سکتا ہے تو زندگی مشکل ہو جاتی ہے دل جب ٹوٹ جاتا ہے یہ ہے ہی ایسا اس کا ٹوٹنا شاعر بیان کرتے چلے آئے لیکن وہ تو شاعری کی حد تھا اس کو شیش سے رشمی دیتے آئے وہ شاعری کی حد تک تھا جو کار کہنے کے ہے وہ تم سب نے سنی ہے جو تار پہ بیتی ہے وہ کس دل کو پتا ہے پیشکش اسلامک وائلڈ اسٹوڈیو فیصل آباد فون نمبر صفر صفر تین ایک آٹھ تین کیا بتاؤں وہ کیا کیا تھی ساری دنیا کی دوڑ لگانے والے مجھے دیوانے نظر آ رہے تھے دنیا پہ لڑنے والے مجھے تیوانے نظر آ رہے تھے آپس میں لڑنے والے مجھے دیوانے نظر آ رہے ایس دال نہیں بولنا ایسنا تھوڑی لڑائی ہے, پھر بیزنی پھر ہے. بائی کاٹ ہے کتاب الگ ہے ابھی مرنے پرنے دکھ گئے ابھی جنگ شک دیتے یہ اور عدالتوں میں جھوٹے مقدمے یہ سارے مجھے تیوانے نظر آ رہے تھے کیسے ابھی یہ سانس نکلے تو یہ مٹی کا ڈھیر ہے اگر بیماری سے موت آتی اگر دل کے دورے سے موت آتی تو سارے उसका جانا ہوتا اس کا लिया होता نے کھا لیا ہوتا اور اس کے پگن کو کھانے والے کیڑے بھی مر چکے ہوتے اور بور کے تبش نے انہیں بھی مار دیا ہوتا اور صرف ایک خوفناک کھانچا پڑا ہوتا ہے اماده واعيه. اماده واعيه. وهي السهات من تنبغير موت كثير. خلق الموت بالحياة. خلق الموت بالحياة. يحيي ويموت. وهيه. مالك الملك تؤذي الملك من تشاء. وتنزع الملك من من تشاء. وتعز من تشاء. وتزل من تشاء. وهيه. کن خیر سارے خزانوں کا شہنشاہ آگم اور بادشاہ ساری زندگی بیان کیا دنیا مچھر کا پر ہے دھوکے کا گھر ہے مکڑی کا جال ہے ریس کا پانی ہے متا ہے اور روڑ ہے تارے اور روڑ ہے والا جانن ہے دھوکے کا جہان ہے لیکن میرے رب کی قسم جانندی سے بتا رہا ہوں اس کا دھوکہ کھلا ہوا نہیں تھا پانچ گھنٹوں میں دھوکہ کھولا کہ یہ کتنا بڑا دارول غرور ہے یہ کتنا بڑا دھوکے کا سامان ہے یہ کتنے بڑے دھوکے کا سامان ہے سارے دنیا کے بازار ساری دنیا کی عورت ساری دنیا کی محافل ساری دنیا کی عزت یہ کتنا بڑا دھوکہ ہے آج اگر میں ہمیں کیا جو تر بچ پہ میلے رہیں گے چاہے ہم تو اکیلے رہیں گے یہ میرے بھائی اللہ تعالیٰ سے آفیت کے ساتھ مانگو کہ اللہ تعالیٰ یہ دنیا کا دھوکہ ہمارے اوپر کھول دے اس کا بے حیثیت ہونا ہمارے اوپر کھول دے یہ اللہ تعالیٰ نے جیسے کہا یہ ویسے ہی ہے کمنخایات دنیا اللہ مساح الغرور کیا انزلناه من السماء. فاختلت به نبات الارض. فاسبح حاشيما في الرياح. وكان ماهو على كل شيء مقدر. لعب ولهر. وزينة وتفاخر بينهم. وتكاثر في الاميال والاولاد. بكثاب بقيعة يحسبه الضمان ماء. حتى اذا جاءه لم يجده شيء. جس کو میرے رب نے میرے آپ نے بتایا ہے سمجھایا ہے کہ اس کے پیچھے نہ بھاگو کمانے سے نہیں روکا بھاگنے سے روکا ہے کمانے سے نہیں روکا حلال کمانے سے نہیں روکا منتال بد دنیا حلال فن عالا جل اس مطالعہ جس نے فیصلہ آباد کے بازار کا رخ دیا حلال کمانے کے لیے بچوں پر خرچ کرنے کے لیے سوال سے بچنے کے لیے غریبوں پر خرچ کرنے کے لیے مال بڑھانے کے نہیں غریبوں پر خرچ کرنے کے لیے تو کیا منت کے دن جب آئے گا تو اس کا چہرہ چودھری کے چاند کتنا چمکنا ہوگا چاہے ہم لے ان سہل نقصان نہیں دے سکتے بیماری نے کی شکلیں حال کی ڈاکٹروں کے دہشت زیادہ ویان اور وہ مجھے ایمبولینس میں لے کے جا رہے تھے تو میرا بھائی کا ڈاکٹر دوست وہ میرے ساتھ یہ الائٹ سے دل والے ہسپتال کی طرف جا رہا تھا تو اس کا ایک ہاتھ میرے نمز پر تھا ایک ہاتھ پاؤں کی نمز پر اور ویسے کرتا تھا یوں کرتا جا رہا یوں کرتا رہا؟ مجھے خیال تو آئی کوئی بات خطرناک ہی ہے جو یو یو کر رہا ہے لیکن مجھے جی پتا میرے پر کیا بیت رہی ہے میں بعد میں اس سے پوچھا تمہیں میں سے کیوں کر رہے تھے کہ تمہاری نمل ڈوب رہی تھی اور امید نہیں تھی کہ یہ دس منٹ تم زندہ رہ سکو گے جو اگلے ہسپتال میں تم منتقل کیا جا رہا تھا جو اس کی دہشت تاریخ تاری تھا کہ ابھی گیا ابھی گیا ابھی گیا لیکن ابھی ابھی کیا ہوا ابھی موت نے منہ نہیں کھولا ابھی کیا ہے ابھی آسمانے والے نے فیصلہ نہیں کیا ابھی کیا ہے ابھی نقصان کی شکل ہے اور نقصان کا ارادہ نہیں ابھی حوض کی شکل ہے اور خوش ڈالنے کا ارادہ نہیں ہے جب آشا میرے بھائی میرے بھائی میں نے روز کٹھے پہ لیٹ کے سیکھا تم میری سن کے سیکھ جاؤ کہ دنیا کے پیچھے لوڑو نہیں اس کے پیچھے بھاگو نہیں اس کے پیچھے دوڑو نہیں میری زندگی کی ہر طرف لاکھ بڑھیا تھی اس بات کو سوچ سوچ کر کہ وہ گھڑیاں کہاں سے رہوں جو غفلت میں چلی گئی جو نا میں چلی گئی انہیں واپس کہاں سے کھینچ کے رہوں میں اللہ سے یہ بات کر رہا تھا اور تلجی تا میں نے اپنے بیٹے یو سف سرم جلدی سے نماز پڑھا دے کہ اس بیماری میں کچھ پتہ نہیں کیا ہو جائے فجر کی نماز سے پہلے کا واقعہ ہے میں نے کچھ جلدی سے نماز پڑھا اگانو چنی تھی ہو گئی تھی وہ جلدی سے نماز پڑھاؤں تو پتا نہیں کیا ہو جائے میرا جو چاہے کر دے ایک اللہ کا امر ہے ہے زندگی پانی کا گل بنا ہے کتنی کا پھٹ جائے اردو کا ہے کتنی کا کھل جائے ایک سروے ہے اگر ایک عام سے پردہ اٹھ جائے یہ دلیل ہے کہ حضرت علی کا فرمان ہے اللہ سنیاں کہ لامازل کبر لو شل ہو جائے پردہ اٹھے گا آنکھ جھلکی فکشنا عن خطاۃ مصرہ المن وحدہ اخرین سے پردہ اٹھ گیا یہ کہ جس سے تو حقیقت ہے جسے حقیقت کیا تھا رائجو بن ہے معلوم زمین ہوتا نہیں کسی سے تو گھبراتا تھا منہ موڑتا تھا بچتا تھا آج بچ بچ کے بس گئے اور ایک بات مجھے یاد آ رہی تھی ایک حدیث مجھے یاد ہے مر گیا اللہ یا اللہ پھر ایک نبی کا فرمان میرے تک پہنچا ہے جب کوئی آدمی مر کر میرے میں پیش ہوتا ہے اور تجھے پتا ہے کہ یہ دو آدمی ہے یہ آدمی ہے لیکن تیرے بندے کہتے ہیں بہت نیک ہے بہت نیک ہے بہت اچھا ہے بہت اچھا ہے بہت اچھا ہے سارے لوگ تیرے اس بندے کی اچھائی پر بولنا شروع کر دیتے ہیں تو پھر تو اس بندے سے کہتا ہے مجھے تو خبر ہے کہ تو غلط آدمی ہے دونوں مر ہے میرا علم ہے لیکن یہ میرے سارے بندے کہہ رہے ہیں کہ اچھا آدمی ہے اچھا آدمی ہے اچھا آدمی ہے تو میں اپنے علم کو چھوڑ کر اپنے بندوں کے علم پہ فیصلہ کرتا ہوں چل میں تجھے میں شامل کر دیتا ہوں اس حدیث کا مجھے بڑا آشا تھا اس وقت اگر یا اللہ! کہ تیرے بندے کہہ رہے ہیں ایک آدمی ہے تجھے تو پتا میں دو نمبر آدمی ہوں لیکن تیرے بتاؤں کی کمائی ہے تجھے میں کیا یاد دے رہا ہوں ہر چیز پہلے یاد ہے یاد دلایا جاتا بولے ہوئے بول مجھے ضرورت ہے مجھے میرا بول یاد دلایا جائے تجھے تو یاد دلانے کی ضرورت کوئی جی؟ میں تو تجھے تیرے بول کا واسطہ دیتا ہوں کہ تیرا اپنا یہ فرمان ہے وہ من تعالم شرد بحیق اللہ سفی بہ یقل اللہ شہادت روا دی ہے آپ کی کہ میرا بندہ فرمان بن کے میرے دربار میں پیش ہوتا ہے یہ ریل ہے کہ یہ حالت ہے لوگ کہتے ہیں بہت اچھا بہت مجھے تبلیغ والا یہ والا وہ والا وہ بڑی نیک سے یاد کرتے ہیں تو اللہ تعالی فرماتا ہے واہ واہ کیا اللہ شکر فرمان ہو جائے ایسے اللہ سے بغاوت کر دیں چند گوڑیوں کے پیچھے چند سکھوں کے پیچھے مٹ جانے والی دنیا کے پیچھے ٹوٹ جانے والے کھڑونے کے پیچھے اکیلے کھیلنے والے رشتہ داروں کے پیچھے نا فرمان اولاد کے پیچھے اس اللہ کو بلا دیں جو اپنے صحیح علم کو چھوڑ کر لوگوں کی ذریع علم پر میرے یہ فیصلہ کر دیتا ہے مجھے فتح ہے تو بدکار ہے میرے بلکہ کہہ رہی ہے تو نیک ہے یار میرے نیک بندوں میں شامل ہو جا گیا نقصان فوت ہوئے خال میں کسی بہت بڑے کان جی آئی مغول کے گھر قاضی برداشت خان میں ملے پھر تھا اس سے پوچھا کیا ہوا کانا نے کھڑا کر لیا خیا کسو سال تک اب یا شاہ سو سال تک پتکار پتکارے یہ کر کے آیا تو یہ کر کے آیا, آیا. تا میری ڈانگے کا پھر میں نے کہا میرے حق میں ہم پکڑا مار گیا مارا گیا پھر میں نے ہمت کی کہا یا اللہ میں نے تیرے بارے میں یہ نہیں سنا جو تو مجھے سنا رہا ہے تو اللہ تعالی نے فرمایا تھی میرے بارے میں کیا سنا ہے کہا میں نے میرے بارے میں سنا ہے رزا ان محمد ان ضہر انو اور وقت پہ زبیر انا عايش راضی اللہ ملنها لمجھ دیکے شان ہے اللہ کے دربار تو کیا کیا رنگ کیا کیا خوش کھلاتا لاتا ہے ا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عن جبرئیل قال قال اللہ تعالی اني اسرح ان اضل بلا شائبہ في الإسلام و انی شفت الاسلام شاناں تو تو مجھے اپ بلائے جا پکڑنے کے احساس دکھا رہا ہے اور میں نے اکثر رزاک سے سنا اس نے معمر سے سنا اس نے ضروری سے سنا اس نے عروا سے سنا اس نے اما عائشہ رضی اللہ عنہ سے سنا انہوں نے تیرے محبوب علیہ وسلم سے سنا انہیں جبریل نے بتایا جبریل کو تو نے بتایا کہ جب کوئی میرا بندہ مسلمان بوڑھا ہو کے مرتا ہے تو اس کے سفید پڑ اسے مجھے آئی ہے میں اسے آزاد دیتے ہوئے شرماتا ہوں تو میں تو تیرے دربار میں پورا ہو گیا تو مجھے دھمکیاں سنا رہا تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا اب تو رزاد بھی سچا اور میں بھی سچا اور غروبہ بھی سچا اور آئیے بھی سچی اور ذرا آگو اور جوہرے بھی سچا اور غروبہ بھی سچا اور آئے گھر بھی سچی میرا محبوب بھی سچا اور جگریش بھی سچا اور میرے سارے معاف کیا سب بڑی باتیں یاد آ رہی تھی تو مجھے یاد خیال آیا میں نے کہا صحابہ میں کس کس کو دل کا دورہ پڑا تو تما رقم بکواس یاد آئے ان کو دل کا دورہ پڑا تھا پھر آپ رحمان میں نے ابو بکرضی تعلق یاد آئے کہ وہ ساتھ میں ابھی وقاص تو بچ گئے تھے پتا مکہ پہ دل کا دورہ پڑا اور عبد الرحمن بن نے ابھی بکر رضیل خلا لو اور آپ تو سوتے سوچے انتقال ہو گیا تو حالمن یہ ہے کہ دل کا ہوگا غالمن وہ تحقیق نہیں ہے حالمن ہے لیکن اب اب ساتھ میں ابھی وقاص کا تو حدیث شکیل نقل کا پکڑ ہے جو رزیل پکڑا جا چکا ہے رسول میں اپنے مال کا صدقہ کر دوں نہیں نہیں میری پیڑی ہے بیٹا ہے کوئی نہیں میں سلکا کر لوں کہ نہیں کہ نہیں کا دیہائی کا نہیں ایسا دہائی کر سب تو پر بہت پر تو فکر ل کر ابھی تو نہیں مرے گا اللہ تیرے ذریعے سے ہدایت پھیلائے گا باطل توڑے گا تو مجھے یہ ساری باتیں مجھے یاد آ رہی ادھر درد کی شرکت اور وہ ساری باتیں ابھی رو رہی تھی اللہ تیرا بلا ہے تو میں حاضر ہوں تو تیری طرف سے مہولت ہے مجھے معذوری سے بچا مجھے معذوری سے بچا اللہ خالی صورت میرے ہاتھ ہے نفے تیرے ارادے نقصان تیرے ارادے لا نفا نفع نہیں پہنچا سکتے نفع نہیں پہنچا سکتے بیس سال میں بیس سال سے میں نے دوپہر کا کھانا نہیں کھایا میرا جسم تمہارے سامنے کئی کہیں موٹاپا نہیں ہے میں کھانے کے اوپر کبھی ٹوٹ کے نہیں پڑتا مجھے الفر خان اللہ نے قابو دیا ہے کتنا ہی کھانا آلہ سے ہو پھر ہاتھ میرے قابو میں اللہ نے دیا ہے اللہ نے دیا ہے اللہ نے دیا ہے میں کھانے پہ قابو نہیں ہوتا ہوں تیس سال سے دوپہر کا کھانا نہیں کھایا ولس نہیں چھوڑی پیلنس اللہ نہیں چھوڑا بلا نفا لا ولا نفع ساری نفا ہی شکلیں پر نہیں بیس سال سے دوپہر کا کھانا نہیں کھایا میٹھا نہیں کھاتا ہوں مٹھائیاں نہیں کھاتا ہوں چینی نہیں کھاتا ہوں یہ کوپڑے اور یہ گرنڈا اور یہ سیمنا نہیں پیتا یہ روح اور یہ نہیں کیا کیا یہ میں نہیں پیتا ہوں کا شربت پیتا ہوں دیسی شکر کھاتا سب سے سال پوری دلسی مرغی کا گوشت کرتا ہوں صبح ناشتہ ہاتھ کو کھانا پانچ کلو میٹر لگتا ہے روزانہ چلتا ہوں پونا گھنٹہ ولی چلتا ہوں نفا نہیں دے سکتے نفع نہیں دے سکتے نفع نہیں دے سکتے اللہ چاہے گا تو نفع ہوگا اللہ چاہے گا تو نفع ہوگا اللہ چاہے گا تو نفع ہوگا میرے بہت سے دوست تو بہت بد پرہیل اور کرنے والے لوگوں کو ڈاؤے مٹا دینے والے مجھے ان پر ہر وقت ڈر رہتا تھا جس دل کا مرض ہو جائے گا جسے دل کا مرض ہو جائے گا وہ ہم لوگ پورا تیار دکھا دیا جانا ہے تو ساری ہرش بند ہو گئی نفا نفا بلا نفا نہیں دے سکتے نفا نہیں دے سکتے جب تک اللہ نہ جب تک اللہ نجائے جب تک اللہ نجائے میرے بھائیو اللہ, اللہ کا شکر ہے اللہ نے امت کو تبدیل کا کام دیا اس سے عزوت اللہ دل میں اتار دے امت کو مبت ہوئی یہ کام بھول اُل چکے مت چکی صحیح یادیں چھوڑ ابھی تو کیا تاب پر نہیں آگے شمن یاد نہیں کہ کام کو چھوڑ ایک زمانہ بیت گیا ہے سنیلوں گزر ڈر گئی احمد کو سبق ہی یاد نہیں ہے کہ لوگوں کے دلوں میں نقشے تو عید بٹھانا اللہ کی محبت دلوں میں اتارنا یہ ہماری ذمہ داری ہمارا کام ہے بہت علیہ السلام نے پوچھا یا اللہ میرا سب سے محبوب بندہ کون ہے کہ جو لوگوں کے دلوں میں میری محبت بٹھائے وہ میرا سب سے محبوب بندہ ہے تیری محبت کیسے بٹھاؤں کہ لوگوں کے سامنے میری, میری نمتیں بھی آن کر میری ذات میں کر میری صفات بھی کر کہ لوگ اپنے آپ مجھ سے پیار کرنا شروع کر دیں لوگ تو شانتی نہیں اللہ کے تذکرے یا کشو کرامات کے تذکرے کتابیں پڑی پڑی میں پھر اس سے آباس اللہ اللہ اللہ کو بولنا اللہ کا نقش دلوں میں بٹھانا اتارنا یہ کام تو محمد یوسف محمد الیاس اللہ نے شروع کروایا ہے اللہ اللہ اللہ سارا قرآن بڑا ہوا ہے افغانی صحیح ہے اور کتنا اللہ کو بولنے میں وسط اور گنجائش ہے کتنی وسط اور گنجائش ہے لو کان البحر لہروں سمندر سیاحی بناؤ اب ساتوں سمندر مل کر سیاہی بناؤ وا فل من شجرتن اقلام ساری دنیا کی کے درخت کاٹ کے قلم بناؤ آج کے درخت جو بعد میں ڈبنے والے کو اگا کر ان کے قلم اور جو پہلے اگ کر چل کے رات رو گئے انہیں دوبارہ زندہ کر کے تم کے قلم عالم علیہ السلام کے ساتھ جو درخت موجود تھے اس سے لے کر آج سے لے کر کیا منتا جتنے درخت آنے والے ہیں آ چکی ہیں اور جو موجود ہیں ان سب کو کاٹ کے قلم ساتھ سمندر سیاح چاروں طرف کاٹ کر انسان بھی جنات بھی اور انبیاء بھی حسن بھی کا بھی مقدم دیں اللہ کی رسمت و حسط کو لکھتے جاؤ لکھتے جاؤ لکھتے جاؤ لکھتے جاؤ اللہ کہتا ہے بجا شی نا تو مس سے ہی مگر سمندر خشک ہو جائیں گے قلم ٹوٹ جائیں گے اور تمہارے رب کی تاریخ ختم نہیں ہوگی کرو اللہ کی یہی زبنی کو منصوبہ نہیں ہے جو اللہ کی عظمت بولے گا اس کی رگ رگ میں اللہ کی محبت اترے گی وہ بیٹھے گا تو آگے منتقل ہوگی خوشبو لگائی ہوئی ہو تو آگے منتقل ہوتی ہے پھر کہنا نہیں پڑتا پھر بہت تھوڑا کہنا پڑتا ہے پھر اپنے آپ بوئے بل لی گئی پھر رو چمن بار سے شمن کیا ادب ہے کہ ہی لمحہ سے شمن اور خوشبو کی طرح اللہ کی محبت آگے منتقل ہوتی ہے تبلیغ میں ایک سونا سنتے, سنتے چلے آئے مخلوق سے اللہ کے بغیر خوش نہ ہونے کا یقین ستائیس اکتوبر انیس سو روز پیر تین دن کے لیے نکلا اور پہلے دن انہوں نے مجھے یہ سکھایا اللہ سے سب کچھ ہونے کا یقین اور مخلوق سے اللہ کے بغیر کچھ نہ ہونے کا یقین یہ جو رکھا رکھایا لگی رکھا لگا وہ اس کو سنتے بھی نہیں میری ایک عادت ہے جب یہ اعلان کرنے والے اعلان کرتے ہیں نا جان کا یا کا میں اسے پورے شان سے سنتا ہوں کیا وہ کہنا چاہتا ہوں حق ہے حق ہے حق وہ شروع میں ہدایات جب دیا کرتے تھے تو یہ کہا کرتے تھے تو میری وہ ایک عادت بن گئی غور سے سنتا ہوں جان سے سنتا ہوں چھوڑ کے سنتا ہوں تو یہ جملے اثر کرتے ہیں لفظوں میں اثر ہوتا ہے گول میں اثر ہوتا ہے الفاظ میں اثر ہے جانو کو پتھر تو نہیں ہوتا کوئی دیں کوئی تیر تو نہیں کوئی پروار تو نہیں ایک خدار آدمی بیٹھ کے کچھ پڑتا ہے اور دوسرے پر اثر پہنچتا ہے کیسے پہنچ گیا اللہ کے رسول پہ پہنچ گیا سر میں درد اور نسان اور پھولنے لگے اور سر پکڑا گیا بڑا پریشان تو آخر اللہ نے اس کو علاج دینا تھا اب سوئی ہے وہ فرش سے آتے ہیں یہ کہتا ہے ان متباد یہ لوگ اللہ کے نبی مریض بن چکی ہیں دوسرے کہتے ہیں نہیں نہیں متقب نہیں ہے مسلم ہے ان پہ جادو ہو چکا ہے وہ پہلا شخص کہتا ہے کس نے جادو کیا کا لبید بن آ نے کیا کس پر کیا بالوں پر کیا کنکھوں میں پھنسایا بالوں کو اور کاٹھے لگائی اور پلا کھوئے کی دیوار میں اس کو جا کے چھپا دیا ہے تو آپ نے قداط بن عمر رضی اللہ تعالیٰ کو بھیجا انہوں نے جا کر وہ کنگھی نکالی اس میں وہ کانٹے لگے ہوئے آپ کے بال آپ کے بال نے حاصل کیے سر کے بال حاصل کیے گئیں سے گاٹھے لگا لگا کر لپٹا تھا جبری رہے گا یار اللہ آخر یہ دو سورتیں آج اتر رہی ہیں آپ نے کہا کہا کا, کا یار اللہ یہ دو سورتیں پڑھیں اور گانٹ کھولیں یہ سورتیں پڑھے اور گانٹ کھولے آپ سورت میں پڑھتے تھے کانٹ کھولتے تھے کھولتے تھے کھولتے تھے پڑھتے گئے جو ہی ساری گانٹ کھولی وہ سر چھوٹ گیا اور سر کا بوت چلا گیا اس کے گیا الفاظ ہیں الفاظ ہیں اور جا کر دو رسول پر بھی اثر کر کے دکھایا ہے الفاظ میں طاقت ہے الفاظ کچھ نقطے والے ہیں کچھ بغیر نقص عروق سے الفاظ بنتے ہیں حروف میں کچھ نقطے والے ہیں کچھ بغیر نقطے ہیں باپ میں نقطہ ہے الف میں نہیں ہے اور نا پہنی ہے ہاں پہ نہیں شین پہ نکتا ہے سین پہ نہیں ہے جو نقطے والے ہر سی یہ کمزور ہیں جو بغیر نقطے کے ہر سی یہ باہ ہے یہ اپنی تاثیر میں نقطے کے محتاج نہیں اپنے مذہب کی ادائیگی میں نقطے کے محتاج نہیں الفاظ حرف سے بنتے ہیں حرف تاثیر رکھتا ہے چودہ نکتے والے چودہ کے نکتے والے چاند کے اٹھنے اور اترنے کی طرح ان الفاظ میں تاثیر ہے بڑھنے کی کھٹنے کی اترنے کی چڑھنے کی تو میرے اللہ نے جب کلمہ بنایا تو ان حلف سے کلمہ بنایا جس میں لکتا نہیں آتا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ جس میں کوئی لکتا ہے الفاظ میں طاقت ہے یہ ستائیس اکتوبر سے سننا شروع کیا مخلوق سے اللہ کے بغیر کچھ نہ ہونے کا یقین جب مجھے اللہ نے اپنا امر بھیجا میرے اوپر اور بیماری کو بھیجا تو سب سے تھوڑی دیر کے بعد جب میں ویش میں آیا تو میں اس غم میں روک لیا کہ میری بیس سال کی محنت کہاں چلی گئی میرا پرہیز میری اختیار میری ورزش میرا بدل چلنا یہ سارا کہاں چلا گیا ایک دم پر مایوسی آئی اور ایک دم یہ جوڑا میرے سامنے آیا مخلوق سے اللہ کے بغیر کچھ نہ ہونے کا یقین یہ تار جمیل تیری ساری احتیاط مخلوق تھی میرا پرہیز مخلوق تیری ورزش مخلوق تیر بدہ چلنا مخلوق تیریا مخلوق اور مخلوق اللہ کے بغیر نفا نہیں پہنچاتی مخلوق اللہ کے بغیر نقصان نہیں پہنچاتی مخلوق سے اللہ کے بغیر کچھ نہ بھولے گئی یقین اس جملے نے مجھے کھڑا کر دیا اور میرا سارا غم زور ہو گیا کہا میرے اللہ لطف سے سجن دم بدم اہرے سجن گائے گائے ای ڈی سجن لاہ آبھی فجم ہوا ہوا یا اللہ محرو یا کہہ رہو ہوا ہوا ہے نشارہ گھر میں جو مجھ سے پوچھا درد کہاں سے پہلے دل پکارا یہاں سے پہلے جگر پکارا یہاں سے پہلے تو درد ہی درد تھے جملے نے تسلی دی مخلوق سے اللہ کے بغیر کچھ نہ ہونے کا یقین جو پرانے تبدیل والے وہ یہ جملے بولنا چھوڑ دیتے ہیں ان کو اور بہت سننے شروع کر دیتے ہیں ادھر ادھر, ادھر کی مارتے رہتے ہیں رات بڑے عرصے کے بعد جو میں کے بیان میں چھ نمبر سنی وہ شہد صاحب کا بیان تھا چھ نمبر پڑے تفصیل سے بیان کیے تھوڑا دل ٹھنڈا ہوا تو شکر ہے کسی نہ کسی کو چھ نمبر یاد ہے ورنہ تو تبدیل والوں نے چھ نمبر کا ہی کر لیا کا باقی اوه المخلوق سألناك بغير كشن المنقى يكين. يفعل مرس حاملية ترف قرآن هذه. آصاب من مصيبة في الأرض ولا في أنفسكم إلا في كتاب من قبل أن برآها. إن ذلك على الله يسير لكي لا, لا ما لما فاتكم ولا تفرحوا بما آتاكم. اللہ حز اللہ مختال الف یہ ای آیت میرے سامنے آ گئی ارے یہ چالیس سال سے مخلوق کے بغیر اللہ کے بغیر مخلوق سے کچھ نہ ہونے کے کچھ نہیں کر سکتے یہ مخلوق ہاں میرے بندو جب میں تم پر تکلیف پیش رہوں تو ہم نہ کرنا یہ فیصلہ تو میں تیرے پیدا ہونے سے پہلے کر چکا تھا ہم نہ کرنا اور اگر میں تمہیں اقتدار دے دوں تو تکبر میں آنا یہ میری محنت سے ہوا یہ میں تیری پیدائش سے پہلے فیصلہ کر چکا تھا کہ میں نے تمہیں عزت دینی ہے میں نے تمہیں رزق مال دینا ہے تو لا لا لا ولا کپڑھ دینا ایسا کم نہ میں آنا اور اگر آ جائے کوئی کھٹا آ جائے کوئی چھٹکا کوئی کھٹک کوئی اٹک کوئی, کوئی, کوئی چھٹک تو کبھی ہو کہ میرے کلے نہ شروع کر دینا اللہ میرے نال کی اتا. اللہ میرے نام کی قیصہ یہ میں پہلے سے سے کر چکا ہوں یہ میرے امتحان کی شکلیں ہیں ابلو حکم صحیح حکم احمن و حملہ حکم بھی شبل یہ میرے اللہ کا امتحان ہے تنگی کے ساتھ فراخی کے ساتھ قزت کے ساتھ دلت کے ساتھ زندگی کے ساتھ غوق کے ساتھ بیماری کے ساتھ صحت کے ساتھ عروج کے ساتھ کلال کے ساتھ بلندی کے ساتھ فشتی کے ساتھ اس میں وہ ہے اللہ کو کون مناتا ہے اللہ کو کون راضی کرتا ہے تو بھائی اللہ کو اپنی منزل بناؤ نشے اور نقصان یہ میرے اللہ کے ارادے ہیں میرے اللہ جب دیتا ہے لے نہیں سکتا لیتا ہے دے نہیں سکتا وہی فیصلے کرتا ہے بے فکر ہو جاؤ ہم آ ہو رہے ہیں موت پھیلی نہیں آئے گی چیزیں مہنگی ہو گئی ہیں وہ کا سجانا کہیں نہیں جا سکتا بجلی کوئی نہیں ہے مقدر کا رسک کہیں نہیں جا سکتا میرا آدمی سامنے آئی وہ لم انا اداب کا لم لگ جو تیرے اوپر حال آیا ہے یہ کبھی نہ ڈلتا یہ نہ ڈلتا یہ نہیں ڈل سکتا تھا میں نے کہا میرا بھائی دل کا ڈاکٹر ارے جتنے دوست دل کے ڈاکٹر انہیں کوئی چیک ہی کروا لیتا تو یہ تکلیف نہ آتی تو یہ ڈاکٹر کہنے کا تمہیں ایسی تکلیف آئی ہے کہ یہ بیماری تھی ہی نہیں یہ کسی ٹیسٹ میں آنا ہی نہیں تھا ماںبا کلم یا جو حال آیا ہے نہیں سکتا تھا ہاں ایک منٹ باقی ہے نہیں تین منٹ باقی ہے میں نے دو بج کے نو منٹ پر شروع کیا تھا ایک بج کے نو منٹ پر شروع کیا تھا صحیح بھائی کرم تو آپ کہہ رہے ہیں کہ میں نے کہا صحیح کہہ رہے ہیں اور ڈاکٹروں نے گھنٹہ کہا تھا بھائی تو اس لیے میرے خیال میں اتنے بار ہی کافی کہہ میں اپنے میں اپنے یزر جو واردات تھے میں وہ آج بتانا چاہتا تھا مجھے اس بیماری سے بہت نفاذ ہوا بہت نفاست ہوا بہت نفاست ہوا میں نے اللہ کو بہت غریب سے دیکھا جب اس کی محبت سے بھر گیا مجھے موت کا خوف نکل گیا اور دنیا کی رغبتی اور دنیا کا پول کھل گیا دھوکا ہے اور دنیا کے پیچھے بھاگنے والے ان کا دیوانہ پن مجھے نظر آنے لگا تبلیغ کو کام بنا کے زندگی گزارو اگر بڑے اونچے درجے کی موت لینی ہے تبلیغ کو کام بنا کے زندگی گزارو اس سے اونچا سودا بازار میں نہیں بک رہا اس وقت دین کے بازار میں سب سے اونچا سودا جو بک رہا ہے وہ یہ تبلیغ کا کام ہے اس کے خریدار بنو بڑی قیمت لگے گی زندگی بدلنی کب ہار جائے کب سانس بند ہو جائے کب آدمی اللہ کے دربار میں پیش ہو جائے پہنچ جائے میرے بھائیو اس کی سے توبہ کرو ہمارے ملک کی حالات یہ ایسی کہ توبہ کے بغیر کوئی چارہ نہیں ہے اپنے اللہ سے مانگو اس کے آگے چکو گریب میں چھٹیاں آ رہی ہیں آپ اکثر نوجوان بیٹھے ہو اب تو مدارس کی چھٹیاں بھی گرمیوں میں پہنچ رہی ہیں اور کالیوں کی چھٹیاں بھی گرمی میں ہوتی ہیں تو یہ سارا مجمع ان چھٹیاں میں اللہ کی راہ میں چار مہینے چالیس دن کی نیت کر کے جائے ٹھیک ہے نا بھائی نیت کرتے نا سارے اور آج تک جو اللہ کے دربار میں اللہ کے دربار میں اللہ کے رسول کے دربار میں جو کمی کو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 تو اسلام کا نظریہ یہ ہے ہم کو بچوں کے لیے اسلحی کہانیاں اور بہت کچھ نسیبا ڈبلو ڈبلو ڈبلو ڈاٹ دس رہا ہے کام